قابل احترام علما کرام میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں المرام جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ کی معروف کتاب ہے جس میں احکام سے متعلق احادیث کو انہوں نے بالاختصار جمع کیا ہے ایک مختصر سی کتاب جس میں تہارت سے لے کر نکاح طلاق اور اسی طرح سے میراث وغیرہ کے سارے مسائل بہت ہی مختصر انداز میں احادیث کی شکل میں انہوں نے جمع کیے اس کے آخری حصے کتاب الجام کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں کافی وقت سے اور اس کے آخری باب باب الذکر و جو ذکر اور دعا سے متعلق باب ہے اس کی احادیث کا ہم ایک ایک کر کے مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ جو حصہ آخری حصہ ہے جو کتاب الجامے ہیں یہ تزق نفس اور اپنی اخلاق کی اصلاح اور اسلامی آداب سے مزین ہونے کے تبار سے ایک بہت ہی عمدہ اور مختصر مواد ہے جو ہمارے لیے بہت مفید ہے آج ہم حدیث نمبر آٹھ نو اور دس انشاء اللہ ان کا مطالعہ کریں گے اور اس میں تصبیح تحمید تکبیر اور تحلیل اور اسی طرح سے اور مزید باتیں ہم اس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے ان کی فضیلت کیا ہے اور ان کے معانی کیا ہے حدیث ابن حجر رحم اللہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وعن ابی سعیدن الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الباقیات الصالحات لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اَخْرَجَهُ النَّسَائِي وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِبِ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الباقیات الصالحات باقی رہنے والی نیکیاں باقی رہنے والے نیک عامال کیا ہیں کہا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر والحمد للہ اور لا حول ولا اللہ باللہ، یہ باقیات و ہیں یہ باقی رہنے والی نے ہیں اس حدیث کو امام انسائی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے یہ جو حدیث ہے جو یہاں پر ابن حجر نے بالاختصار ذکر کی ہے دراصل پوری طرح سے حدیث اس طرح سے اور ابو سعید خدری ربی اللہ تعالی سے روایت ہے صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقیات و صالحات کا کثرت سے ذکر کرو خوب خوب ان کا اہتمام کرو قیل وما ہن یا رسول اللہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہیں باقیات و صلاحات کیا ہیں الباقیات و صالحات باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں اعلی تقبیر و تحلیل و ولا حول ولا للہ اللہ باللہ تو کہا کہ وہ تکبیر ہے تحلیل ہے یعنی لا الہ الا اللہ حضر کہنا ہے تصویر ہے الحمد للہ ہے اور لا حول ولا اللہ باللہ ہے۔ ابن حبان نے اسے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے نسی وغیرہ میں بھی جیسا کہ ہم نے سنا یہ روایت موجود ہے تو ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا حدیث نمبر آٹھ سو چالیس لیکن شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ اس اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے شیخ البانی کہتے ہیں کہ فی دراج عن الحائی سم اس روایت کی سند میں دراج ہیں جو ابو الحائی سم سے روایت کرتے ہیں وہ قدارفمار اور بہت سارے مقامات پر اسی راوی کا تذکرہ آیا ہے تو آپ دیکھ چکے ہو اس راوی کا حال کیا ہے تو اس کی سند ضعیف ہے اور اس وجہ سے شیخ البانی نے ویف ترغیب یہ بات کہی ہے حدیث نمبر 946 کے تحت اسی طرح سے ابن حبان کی تخریج میں یا اس کی تحقیق میں شیخ البانی کہتے ہیں کہ وائف لیکن صح سہ بید یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس لفظ کو چھوڑ کر استقفرو کا لفظ اگر ہٹا دیا جائے تو اس کے بعد کی جو بات ہے کہ تم اس کا اہتمام کرو تو اس اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے بعض اوقات ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جو ایک ضعیف راوی بڑھا دیتا ہے اور بقیہ حدیث معتبر روات کے ذریعے سے یا کئی روات کے آپس میں مختلف طرق کے جمع کرنے سے اس کی تقویت پا کر وہ صحیح ہو جاتی ہے لیکن اسے ایک زیادہ لفظ کی مزید کہیں سے تائید نہیں ہو پاتی ہے اس لیے اس حدیث کے اس ٹکڑے کو ضعیف کہا جاتا ہے اور بقیہ حصہ جو حدیث کا ہے وہ متعدد طرق سے کئی طریقوں سے کئی راستوں سے کئی سندوں سے کئی راویوں سے ملنے کی وجہ سے قوت پا کر وہ حسن لغیر ہی حدیث بن جاتی ہے یا اس کو صحیح لغیر ہی بھی کہا جا سکتا ہے اگر بہت سارے طریق اس کے ہوں تو, تو میں حدیث نمبر 3264 پر یہ بات شیخ الابانی نے کہی ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے لفظ سے جو نسع اور امبان اور حاکم نے میں روایت آئی ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے طریق سے ہے صنعت کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے لیکن کیا فی نفسی ہی یہ روایت ضعیف ہے نہیں بلکہ ایک دوسری سند شیخ الابانی نے ذکر کی ہے اور اسے صحیحہ میں ذکر کیا ہے فرماتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر من الباقیات الصالحات کہ سبحان اللہ الحمد الا اللہ اور اللہ اکبر یہ جو کلمات ہیں یہ جو ذکر ہے یہ باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہے امام ابن جریر اکبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت جو ہم آگے ذکر کریں گے اس کی تفسیر میں روایت آئی ہے تو بظاہر لوگوں کو اس میں فرق نہیں لگے گا بات تو ایک ہی ہوئی لیکن بعض اوقات ایک لفظ کی زیادتی سے معنی بدل جاتے ہیں یا شریح حکم اس کا بدل جاتا ہے آپ یہاں پر دیکھیے کہ اس تک پھر باقیات صالحات باقی رہنے والی نیکیوں کو خوب خوب ان کا تذکرہ کرو یا ان کو خوب کثرت سے پڑھو لیکن دوسری جو حدیث ہم نے ذکر کی اس میں ہے کہ یہ سارے جو کلمات ہیں یہ من باقیات صالحات ہیں یہ باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہیں دونوں میں فرق ہے وہاں پر ال الاطلاق اس کو کہا گیا کہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں لیکن اس حدیث میں جو دوسری حدیث میں نے ذکر کی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں لیکن ان میں سے یہ بھی باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہے تو مین کی وجہ سے یہ چیز اس میں فرق پڑ جاتا ہے تبعیض کی وجہ سے اس میں فرق پڑ جاتا ہے کہ اور بھی نیکیاں ایسی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں صرف یہی نہیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ باقی رہنے والی نے کیا تو کیا صرف یہ ذکر ہی باقی رہنے والا ہے پھر نماز روزہ حج و زکوٰۃ تو ان کا کیا, کیا معاملہ ہے کیا یہ باقی نہیں رہیں گے کیا صرف ذکر ہی باقی رہے گا تو بعض اوقات فقی اعتبار سے بھی حدیث میں یعنی من مانا پائے جاتے ہیں تو اس راوی نے جس لفظ سے اس کو روایت کیا ہے تو اگرچہ اس کی طویل ہو بھی سکتی ہے کہ من اس میں محضوف مانا جائے لیکن چونکہ راوی ضعیف ہے اس وجہ سے اس کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے دوسری روایت جو اس کے مقابلے میں زیادہ واضح ہے تو اس روایت کو لیا جائے گا تو اس طرح سے یہ تفصیل میں میں بہت نہیں جانا چاہوں گا اہل علم اس کو جانتے ہیں کہ اس طرح سے بعض اوقات ایک ٹکڑا حدیث کا ہوتا ہے جس کی زیادتی کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے منکر ہوتی ہے یا شاز ہوتی ہے اور بقیہ طرق سے دوسرے الفاظ میں روایت آتی ہے جو کہ زیادہ معتبر مانے جاتے ہیں تو یہ جو بات ہے یہ جو روایت ہے اس کے تعلق سے شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ دی ہی. بہت سارے شواہد اس کے ہیں کئی صحابیوں سے روایت آئی ہے اس اعتبار سے حدیث صحیح ہے اور صحیحہ میں جلد نمبر سات صفحہ نمبر سات سو نبے نائنٹی کے تحت حدیث نمبر اس صفحے پر حدیث نمبر دو تین ہزار دو سو کے تحت شیخ الابانی نے اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے تو یہ روایت بتاتی دی کہ یہ نیکیاں یہ اذکار سبحان اللہ, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہیں یہ ایسی نیکیوں میں سے ہیں جو باقی رہنے والی ہیں اس کو دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں کہا گیا ہے جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ کا کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈھال لے لو اپنا بچاؤ اختیار کر لو قالو یا رسول اللہ امین ادبر اللہ کے رسول کیا کوئی دشمن آ گیا ہے جس سے لڑنے کے لیے ہمیں ڈھال اپنے لیے لینی چاہیے کیا دشمن حاضر ہو گیا ہے جنگ کا معاملہ ہے کیا ہم اپنی ڈھال لے لیں اپنے بچا کے لیے کالا آپ نے کر نہیں ولا کنجن من چکو بلکہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنا بچاؤ اختیار کرو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سبب اور وسیلہ اور ذریعہ حاصل کر لو اور پھر آپ نے فرمایا قول سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ وَل اکبر یہ ڈھال کیا ہے سبحان اللہ وحمد للا اللہ اللہ و اکبر یہ جو چار کلمات ہیں یہ وہ ڈھال ہے جو جہنم کے مقابلے میں ہمارے لیے بچاؤ ہے اور آپ نے فرمایا انا یا تین نئے مجنبات وہ وہن بات الصالحات اور فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ جو چاروں کلمات ہیں یہ قیامت کے دن ایک آدمی یعنی اس کا ورد کرنے والا ان کلمات کا اہتمام کرنے والا اس کے ساتھ آئیں گی مجنبات اس کی جانب دائیں بائیں اس کے آگے پیچھے اس طرح سے کلمات ہوں گے یعنی اس کے لیے حفاظت بنیں گے جیسے ایک لشکر ہوتا ہے فوج ہوتی ہے ایک فوجی کے آس پاس اس کی حفاظت کے لیے لوگ ہوتے ہیں کمانڈر کے اطراف ہوتے ہیں تو یہ جو کلمات ہیں قیامت کے دن اس کے بچاؤ اس کا بچاؤ بنے گی اسی لیے تو کہا نا کہ یعنی تم اپنے لیے ڈھال لے لو تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کے مقابلے میں یہ کلمات اس کے لیے اس کی یعنی چہار جانب اس کے لیے بچاؤ بنیں گی وہ مواقبات اور یہ یعنی قیامت کے دن اس کے لیے مواقبات ہوں گی یعنی ایسے کلیمات ان کو معاقبات کہیں گے جو بار بار آدمی اس کا اہتمام کریں صبح دوپہر شام آج کل پرسوں اس طرح سے ایک کے بعد ایک انسان بار بار کئی مرتبہ ان کا ورد کرتا ہے تو یہ معاقبات کے طور پر اس کے لیے یعنی حفاظت بنیں گی اور اس کے لیے مجنبات ہوں گی وہ الباقیات و صالحات اور آپ نے فرمایا کہ یہ کلیما باقیات و ہیں الباقیات و صالحات ہیں یعنی باقی رہنے والے نیک اعمال میں سے ہیں امام سی نے القبرا میں اس کو روایت کیا ہے امام النسی کی دو کتاب ہیں المشتبہ جو چھوٹی مختصر ہے اور القبرا ہے جو بڑی کتاب ہے اس میں حدیث نمبر دس ہزار چھ سو سترہ پر یہ روایت موجود ہے اور اسی طرح سے امام حاکم اور امام البیقی نے شعب الایمان میں اور امام اقبرانی نے اسے الاوس میں بھی روایت کیا ہے صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 1567 اور اسی طرح سے صحیحہ میں حدیث نمبر چونسٹھ کے تحت شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے یعنی قابل اعتماد ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اس میں بتائی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے اس خبر کو مانا جا سکتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الباقیات اس میں سے ہیں یہ کلمات ایسا کئی روایت میں آیا ہے اب وہ ہیں اسی طرح سے یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہے اور بھی صحابہ سے ان کلمات کا الباقیات الصالحات میں سے ہونا ثابت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ لفظ ذکر کیا ہے الباقیات الصالحات دو جگہ یہ لفظ آیا ہے مثال کے طور پر سورت القحف میں آیت نمبر چھیالیس میں اللہ تعالی فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں دنیا کی زندگی کی زینچ ہے ولباقیا تو اور باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند کا ثوابً و خیر ان اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور امید لگانے کے اعتبار سے بہتر ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے بدلے کے اعتبار سے زیادہ بہتر بدلا اس کا ملے گا اور اسی طرح سے ایک انسان امید لگائے دنیا میں آدمی کس سے امید لگاتا ہے مال سے امید لگاتا ہے میرے پاس مال ہے اور امید ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یا میری اولاد ہے امید ہے کہ بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی تو آدمی مال اور اولاد سے مین پاور منی پاور یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان امید لگاتا ہے اپنے بڑھاپے میں اپنے برے دنوں میں اپنی کمزوری کی حالت لیکن اللہ نے بتایا کہ زیادہ بہتر بدلہ پانا کہ آج تم اولاد کے اوپر خرچ کر رہے ہو کل اولاد سنبھالے گی آج تم محنت کر کے پیسہ کما رہے ہو کل کو تکلیف کے وقت پیسہ کام آئے گا تو اس سے آدمی کی امید لگی ہوتی ہے اور بدلے کی چاہت انسان کو ہوتی ہے تو اولاد ہو یا مال ہو اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر بدلہ ان نیکا مال کا ملنے والا ہے اور زیادہ بہتر امید لگانے لائق یہ چیز ہے کہ دنیا میں اولاد بعض اوقات بگڑی بھی نکلتی ہے سب کچھ آدمی اس کے لیے خرچ کر دیتا ہے قربانیاں دیتا ہے محنت کرتا ہے اور امید ہوتی ہے کہ بڑا ہوگا کچھ کمائے گا تو بڑھاپے میں ہم کو سنبھالے گا ہمارا خیال رکھے گا نہیں نکلتی ویسی اولاد اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ کیسی اولاد نکلی ہم نے تو سارا اس کے لیے لگا دیا ایک انسان امید لگاتا ہے امید دنیا میں ٹوٹی ہے پیسہ آدمی کماتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کو کسی کا محتاج ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں ہونا پڑے گا سنبھال کے رکھا ہے لیکن بعض اوقات پیسہ چوری ہو جاتا ہے پیسہ چوری ہو جاتا ہے کسی بزنس میں لگایا بزنس ڈوب جاتا ہے تو آدمی پیسے اور اولاد پر اعتماد رکھے اپنا مجبوری کے دنوں کے لیے نہیں اس سے زیادہ مجبوری کا دن جو دنیا میں بڑھاپے میں آتا ہے اس سے زیادہ مجبوری کا دن تو قیامت کا ہے جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن کیا چیز ہے جس سے امید لگا سکتا ہے آدمی کہ واقعی اس کے کام آئے باقی رہنے والی نے کیا باقی رہنے والی نے کیا کیونکہ دنیا کا پیسہ باقی نہیں رہے گا اس کے رشتہ دار یوم یفر المر امن عقیق و ام ہی وہ ابھی و صاحب ہی ہوا بنی آدمی بھاگے گا اس دن ایک آدمی دوسرے سے بھاگے گا بھائی بھائی سے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے اولاد ماں باپ سے ماں باپ اولاد سے سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن کیا کام آئے گا باقی رہنے والی نے کیا کہ آج تو نیکی کر لیں تاکہ قیامت کے دن امید باندھ سکے کہ بھائی اس دن کام آئے گا یا آج نیک عمل کر رہا ہوں وہ کام آئے گا پیسہ نہیں اولاد نہیں رشتے داریاں نہیں سہارے نئی واقعی میرے نیکا مال جو آج میں دنیا میں موقع پا کر زندگی کا صحیح استعمال کر کے کر رہا ہوں تیامت کے دن یہ کام آئیں گے یہاں پر مال و اولاد کے بالمقابل کہا گیا ان کو باقی رہنے والے نے کیا یہ باقی رہنے والا نہیں اور جس سے امید لگائی جا سکتی ہے تو سور کہف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر چھیالیس میں بات کہی ہے اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر سور مریم آیت نمبر چھہتر اس میں بھی یہ بات موجود ہے تھوڑے فرق کے ساتھ میں اللہ فرماتا ہے وہ عزیز اللہ الدین جو لوگ ہدایت کو اپنا لیتے ہیں جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے ہدایت کو اپنا لیتے ہیں وہ عزیز اللہ الدیندہدا جو لوگ ہدایت کو اپنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے جتنا آدمی معلوم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کو علمتا فرماتا ہے اور ہدایت اور توفیق عطا فرماتا ہے اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اس لیے کہ عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے بے عملی سے بے عملی کی عادت پڑتی ہے ایک مرتبہ کا ترک دوسری مرتبہ کے ترک کا راستہ ہموار کرتا ہے اور ایک مرتبہ نفس کو مار کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا اگلی مرتبہ نفس کو کمزور اور ایمان کو قوی کر دیتا ہے وہ عزیز اللہ خیر المردہ اللہ فرماتا ہے اور باقی رہنے والی نے باقی رہنے والے صالح امان خیر کا ثوابن وہی بات آئی تیرے رب کے نزدیک ثواب پانے کے لیے بہتر چیز ہے بدلہ پانے کے اعتبار سے بہتر ہے وہ خیر المردہ اور یعنی جس کی طرف آدمی واپس پلٹے مدد کے لیے سہارے کے لیے فائدے کے لیے یہ زیادہ بہتر چیز ہے کہ ان کی طرف انسان متوجہ ہو کہ کچھ ہے کہ نہیں جیسے جیب میں تلاش کرتا ہے انسان چیز ہے کہ کچھ کام کی چیز پیسہ ہے کیا تو یہ پانے کے اعتبار سے جس کی طرف انسان لوٹے یا آخرت میں آقیبت پائیں آخرت میں انسان بہتر بدلا پائیں لوٹ کر آخرت کی زندگی میں تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے جس کا بدلہ انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے تو جیسے فرما اللہ قیبۃ المتقیم اچھا انجام پر گاروں کے لیے ولا قیمت اور اچھا انجام پر گاری کے لیے تو ایسور مریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو قرآن کریم میں دو مقامات پر یہ بات آئی ہے باقی رہنے والی نے کیا کیا یہ محصور ہے صرف اس ذکر میں کہ بس یہی ذکر ہے جو باقی رہنے والی نے کیا ہے سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا لا کہنا الا اللہ کہنا اللہ اکبر کہنا کیا اتنا ہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں یا کچھ اور بھی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی،, کی تفسیر سے بات معلوم ہوتی کہ نہیں اس میں یہ محدود اور محسور نہیں ہے فرماتے ہیں ہو والباقیات الصالحات باقی رہنے والی نیکیاں دکھ یہ اللہ کا ذکر ہے بنیادی طور پر کیا ہے اللہ کا ذکر ہے اس لیے کہ ساری عبادت کا خلاصہ کیا ہے مقصود اللہ کی یاد ہے وہ عبادت بھی کیسی عبادت جس میں اللہ یاد نہ آئے عبادت سے مقصود کیا ہے کہ ایک آدمی اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرے اپنے دل کو اللہ سے جوڑے اپنے تعلق کو سمارے اللہ کے ساتھ میں اللہ کی یاد اس کی زندگی میں آئے تاکہ اللہ کی یعنی اطاعت اس کی زندگی میں آئے تو اصل تو ذکر ہی ہے کہتے ہیں کہ الباقیات صلیر اللہ قول لا الا اللہ اکبر و سبحان اللہ الحمد للہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ازکار ہیں کیا الله اللہ اللہ اکبر سب و تبارک الله یہ بھی ذکر میں تبارک اللہ اور اس میں آتا ہے بھی اس میں آتا ہے, اللہ. یہ بھی اس میں آتا ہے. اللہ علی رسول اللہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھی ہے استغفار بھی ہے اور والصیام سیاح والحج سلاد کہتے نماز روزہ نماز حج اور صدقہ جہاد و صلاح غلام کا آزاد کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور رشتے ناتے جوڑنا صلا رحمی کرنا وہ اعمال و الحسنات کہتے کہ سارے نیک اعمال وهن الباقیات الصالحات یہ سب کے سب کیا ہیں باقی رہنے والی نے کیا ہے اللہ تب قالی اہلیہ حافل باقی رہنے والی کیا معنی اللہ تب قالی اہل حافل یہ جنتیوں کے لیے جنت میں باقی رہیں گی نیکیاں مادامتی سماوات العرب جب تک آسمان و زمین باقی ہیں یہ باقی رہیں گی اس کا عمل ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالی بلکہ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جنتی ذکر بھی کریں گے اللہ کی تصبیح کریں گے اللہ کی تحمید کریں گے وہاں بھی ذکر ہوگا وہاں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہوگا اللہ کا شکر ہوگا اللہ کی حمد و ثناء وہاں بھی ہوگی تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے نیک انسان دنیا میں بھی کرتا تھا لیکن آخرت میں بھی وہ کرے گا دنیا میں اللہ تعالی کی حمد و ثناء ثواب کے لیے اور وہاں اللہ کا انعام پا کر اللہ کے شکر کے طور پر اللہ تعالی کا ذکر کرے گا تو تفصیر ابن جری قبری نے اس کو اپنی تفصیر میں روایت کیا ہے اور انہی آیات کے ذمن میں یہ بات سور کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے ابن عباس کے قول سے وہ جمع و امال ساری نیکیاں الباقیات وصولحات میں سے ہیں اسی لیے من کے ساتھ جو روایت آئی ہے یہ اولا ہے اس لیے کہ اور بھی اعمال ہیں جو الباقیات و صالحات میں آتے ہیں تو اس روایت سے بات واضح مزید واضح ہوتی ہے صحابی کے قول سے ان کی تفسیر سے اور حدیث میں بھی جب من کا لفظ آیا ہے کہ نیک اعمال میں سے اذکار ہے تو ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوا اور مزید یہ کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جس کو خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا باقی رہنے والی نیکیوں کے طور پر کیونکہ آپ دیکھیں بہت سارے امال میں روزے میں مشقت ہے صدقات میں خرچ ہے حج میں مشقت اور خرچ دونوں ہیں لیکن آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا illallah, اللہ اکبر کیا مشقت ہے نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اس میں بھی مشقت قدرے ہیں لیکن ذکر میں کیا ہے بستر پر آدمی لیٹا ہوا ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے اور اسی حال میں آدمی گاڑی چلا رہا ہے چیز اس کو دوسری طرف مشغول ویسے نہیں کرتی جیسے دوسرے امال کرتے ہیں تا بھی چلتے پھرتے میں ذکر کر سکتا کیوں نہیں تو یہ باقی رہے گا دنیا بھر کی باتیں اس نے کی ہیں کیا رہے گا اس میں؟ کیا کھایا کیا پیا اور کیا پہنا فلاں چیز کتنے میں اور فلاں چیز کتنے میں خریدی اور کتنے میں بکائی فلاں حکومت کا کیا ہوا اور فلاں چیز کا کیا ہوا دنیا بھر کی باتیں آدمی کرتا ہے کیا یہ چیز باقی رہیں گی بلکہ بہت ممکن ہے کہ یہ وبال بھی بن جائے فلموں کی باتیں گانوں کی باتیں اور دنیا بھر کی غیبتیں اور نہ جانے کتنے کلمات زبان سے انسان کے نکلتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ نجات نہیں بلکہ وہ وبال یہ چیز ہے اس میں آدمی اپنے آپ کو مشغول کرے یہ زیادہ بہتر ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی بقا کے اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے کہ میں تو ختم ہو جاؤں گا مر جاؤں گا زندگی ختم ہو جائے گی لیکن میری نیکیاں ایسی ہو جائیں اس ختم ہونے والی زندگی میں جو باقی رہیں اور آخرت میں میرے کام آئے قیامت کے دن جب سارے لوگ محتاج ہوں گے اس دن یہ میرا ذخیرہ میں نے آگے بھیجا تھا اس دن میرے کام آئے اور باقی رہے فنا نہ ہو جائے جیسے مال فنا ہو گیا تھا تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ آدمی کو ان ازکار کا احتمام کرنا چاہیے چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرا ذکر ہم دیکھتے ہیں یعنی یہی ذکر ہے اس کی دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں الفاظ حدیث کے کیا ہیں ون ابنی جن رضی اللہ کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب لا سبحان اللہ ولا الا اللہ اکبر اخرجہ مسلم سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے نزدیک محبوب ترین کلام چار چیزیں ہیں لا بدأتا ان میں سے کسی سے بھی تو شروعات کر کوئی پرابلم نہیں کوئی نقصان نہیں چاہے تصبیح پہلے کہے چاہے تحلیل پہلے کہ چاہے تکبیر پہلے کہ چاہے تحمیر پہلے کہے کسی سے بھی چاروں میں سے شروعات کر ذکر کی کوئی مسئلہ نہیں لا دکھا بھی نہ بد اچا کسی سے بھی شروعات کر تیرا نقصان نہیں ہوگا ظاہر بات ہے چاروں کلمات کہنے میں ثواب جمع ہوگا آگے پیچھے کچھ بھی ہو جائے ضروری نہیں کہ ترتیب کا لحاظ کر اگر ترتیب کا لحاظ تو نے نہیں بھی کیا اس میں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ چاروں کلیمات کا ذکر تو کیا سب کا ثواب ملے گا کیا ہیں اللہ اللہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالی تمام عیوب سے پاک ہے الحمد ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ وہ ساری خوبیوں والا ہے اور جو بھی خوبیاں ہیں اسی کے پیدا کرنے توفیق دینے سے ہیں ولہ الہ الا اللہ اور اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں واقعی عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کے اللہ ہی ہے اللہ اکبر اور اللہ تعالی سب سے بڑا ہے تو تصویر تحمید تحلیل اور تکبیر یہ چار چیزیں ہیں جو اللہ کے نزدیک سارے کلام میں سب سے پسندیدہ کلام ہے اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کو یہ کلمات بہت پسند ہیں تو امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح مسلم یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پر تو چار کلمات ہیں آپ دیکھیں ان کی جوڑی اب حدیث میں تو آیا کہ ان میں آگے پیچھے کوئی مستہ نہیں لیکن ظاہر بات ہے پڑھنے والا کسی ایک ترتیب سے تو پڑے گا اگر وہ آگے پیچھے بھی کرتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے کہ ترتیب کا لحاظ کیوں نہیں کیا لیکن واقعی دیکھا جائے تو ان کلمات کی ترتیب ہے وہی جو حدیث میں آئی ہے کیونکہ جس ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی ترتیب زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ وحمد اللہ ولہ اللہ اللہ پر پہلی دو کی جوڑی ہے دوسرے دو کی جوڑی ہے آپ دیکھیے قرآن کریم میں آپ کو کئی مقامات پر ملے گا جیسے ایک مقام میں ذکر کرتا ہوں صورت الحجر میں آیت نمبر اٹھانوے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پسبد کا رب کی پاکی بیان کیجیے اس کی حمد کے ساتھ اور سدا کرنے والوں میں شامل ہو ہے تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا پسب پہلے حکم کس کا ہے تصبیح کیجیے اس کی حمد کے ساتھ تو ایسا کئی مقامات پر آپ کو ملے گا جہاں پر اللہ کی تصبیح اور اس کی تحمید ہے کیوں اب دیکھیے ترتیب کیوں ہے اللہ کی پاکی اور اس کی تاریخ سب سے پہلا کام ہے ہم کلمہ اللہ الہ الا اللہ میں بھی کیا کرتے ہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی تو اللہ کی پاکی بیان کی جائے تمام عیوب سے وہ پاک ہے سب سے پہلا کام ہے پھر ساری خوبیوں والا اللہ ہی. جب دونوں جمع ہوتی ہیں ابن حجر نے بھی بات کہی ہے جب دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ کامل تعریف ہوتی ہے کہ سارے ایوب سے پاکی بیان کی جائے شریک سے پاک اولاد سے پاک ساری چیزیں اور پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ اللہ کی ساری خوبیاں وہ رحیم ہیں کریم ہے اور بادشاہ ہے اور سب کو جو اللہ کی خوبیاں ہیں تو اللہ کی کے سے پاک ہونے کا تذکرہ اور پھر اللہ کی خوبیوں والا ہونے کا تذکرہ یہ جوڑی ہے آپ کو عام طور سے احادیث میں ملے گی کہ پہلے تصبیح اس کے بعد تحمید بلکہ آپ دیکھیں فرشتوں نے کیا کہا تھا انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے کیسا ذکر کرتے تھے اے اللہ ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ وہ بھی کیا کرتے ہیں پہلے تصبیح اور تحمید جوڑی ہے ان کی ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں تیرا مقدس ہونا اس کو ذکر کرتے ہیں والقدوس ہے مقدس ہے پاک ہے عظمت والا ہے تو یہ دونوں کی جوڑی ہے تو اللہ تعالی کی تعریف ان دونوں کے جمع کرنے سے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سے پاک ہے اور تمام خوبیوں والا ہے تو یہ دونوں جمع ہوں تب جا کے واقعی تعریف ہوتی ہے تصبیح اور تحمید ہے پھر دوسری جوڑی کیا ہے تحلیل اور تکبیر قرآن کریم میں صورت الاسراء میں سور بنی اسرائیل میں آخری آیت آیت نمبر 111 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ کہیے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اس کی بادشاہت میں اور یہ بھی نہیں کہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہو بس تم اس کی بڑائی ہی بیان کرو حمد اللہ کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ پاک ہے تمام کمزوریوں سے اور بڑائی اسی کے لیے ہے تو اللہ کی توحید کا اقرار بھی ہے اس کے ساتھ کوئی اس کے اولاد نہیں شریک نہیں اس کا کوئی بادشاہ میں شریک نہیں اور اس کا کوئی مددگار نہیں تو حمد بھی آئی اس کی جو ہے شرک سے پاکیزگی بھی آئی اور اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں اس کا تمام عیوب سے کمزوریوں سے پاک ہونا اور وہ ہو تقبیرا آپ اس کی بڑائی بیان کیجیے خوب خوب بڑائی بیان کیجیے تو یہ بھی جو ہے یہ سورہ بنی سرائیل آیت نمبر 111 میں تو ان کی بھی جوڑی ہے تحلیل اور تکبیر کہ اللہ تعالی حقیقی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں اور بڑائی اسی کی ہے بڑائی اسی کے لیے اسی لیے آپ دیکھیں سور الدثر میں بھی شروعات ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ربر <فَكَبِّر> کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ توحید کے لوازمات میں سے ہے آئیے دیکھتے ہیں اس اس ترتیب سے کتنے کتنی احادیث میں ذکر آیا ہے بہت ساری احادیث ہیں کچھ ہم ذکر کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہسلم فرماتے ہیں ان اقول سبحان اللہ وحمد اللہ اللہ اللہ وََ اکبر میں یوں کہوں کہ اللہ کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد کرتے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ سب سے بڑا ہے یہ جو کلمات ہے ہم اس کو میں یہ کہوں احب الم طلۃ تعالی شمس مجھے زیادہ پسند ہے ان تمام نعمتوں سے چیزوں سے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے دنیا میں جتنی چیزیں سورج کے اجالے میں آتی ہیں ان سب سے زیادہ مجھے یہ کلمات پسند ہے وہ مل جائے نہیں اس سے زیادہ پسند ہے یہ یہ ملے اس کی توفیق ملے بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے گارڈنس وادیاں جھرنے اور ندی نالے اور سمندر اور عمارتیں اور باغات اور نہ جانے کتنی چیزیں سونا چاندی گھوڑے اور سارے خزانے سب سے زیادہ موٹر گاڑیاں کچھ نہیں جس پر سورج طلو ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں یہ کلمات کہوں کیوں کل من علیہ فان زمین پر جو بھی ہے زمین پر جو بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے یہ کیا ہوں گے باقی رہیں گے تو ایسی نعمت جو باقی رہے اس سے بہتر جو فنا ہونے والی ہے تو اور خصوصاً اس دن جس دن آدمی محتاج ہوگا نیکیوں کا اس دن یہ باقی رہے اس سے زیادہ بڑھ کے کی کیا ہو سکتا ہے جس دن مال کام نہیں آئے گا یوم لا ينفع مالون ولا بنون اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی کیا کام آئے گا نیکیا کام آئے گی ہم اگر یہ کہ آدمی اس دن قلب سلیم دے کر آئے ایسا دل جو اللہ کو یاد کرنے والا جو اللہ پر ایمان رکھنے والا جو اللہ سے محبت کرنے والا اس سے خوف رکھنے والا ہو اس سے اس کے سامنے ڈھے جانے والا ہو خوشبو والا ہو اس سے ڈرنے والا ہو خشیت والا ہو تو یہ جو ذکر ہے یہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی اور دنیا کی چیزیں نہیں دی تو آپ کو اللہ نے زیادہ بہتر چیز دی اللہ نے آپ کو زیادہ بہتر چیز دی تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچان ہوئے ہیں. اسی طرح سے ابو در ردی اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کلام صدقہ تم سے ہر آدمی جو صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے اس کو چاہیے کہ صدقہ دے جو جوائنٹس اللہ نے بنایا نہیں جوائنٹس ہوتے تو کیا کرتا دنیا میں پانی کیسے پیتا کھانا کیسے کھاتا چلتا کیسے اور لیٹتا کیسے اٹھتا کیسے کچھ بھی نہیں کر پاتا لکڑی کے ٹکڑے کی طرح پڑا رہتا تو ہر آدمی پر صبح سویرے جب وہ صبح کرتا ہے ہر دن اس پر اس کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ واجب ہے وکل تسبیح حتین ہر تصبیح صدقہ ہے وکل و تحمید ہر تحمید صدقہ ہے وکل و صدقہ ہر تحلیل صدقہ ہے وکل و صدقہ۔ اور ہر تکبیر صدقہ ہے ابھی کی چاروں کی ترتیب کیا ہے تصویر تحمید تحلیل اور تکبیر سبحان اللہ الحمد لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور فرمایا کہ وہ بال امر معروف صدقہ بھلائی حکم دینا صدقہ ہے وہ نہ یوں صدقہ اور برائی سے روکنا صدقہ ہے وہ یو جی امیدانی یا رکا حما اور اس سب کے بدلے آدمی وہاں کے وقت میں نو دس بجے کے آس کا وقت جو ہوتا ہے صبح میں وہ کے وقت میں آدمی دو رکتیں پڑھ لے یہ سارے صدقات کی طرف سے بدل بن جاتا ہے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ اس میں ہو جاتا ہے دو رکتیں تو یہ یہ جو صدقہ ادا کرنا ہے یہ ہر آدمی پر ہے بطور شکر ہے یہ بطور شکر ہے تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صلاحت المسافرین وقس رہا میں وقس میں حدیث نمبر 720 پر یہ روایت موجود ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے یہ سب صدقات میں شمار ہوتے ہیں کہ مال نہیں ہے آپ کے پاس آپ ذکر کر رہے ہیں یہ صدقہ ہیں یہ آپ کے لیے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا اور ان کی ترتیب آپ دیکھیے تصویر تحمید، تحلیل اور تقبیر یہی ترتیب جو حدیث میں آئی ہے یہاں بھی ملیں گی اور ایک روایت دیکھتے ہیں جس رات مجھے رات و رات سفر کرایا گیا اسرا والا سفر مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اس کے بعد معج آسمان کی طرف تو کہا کہ جس رات میں نے میراج کا سفر کیا اسراج ہوا تو اس دن میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اس رات آپ کی ملاقات نبیوں سے ہوئی وکالیہ محمد ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد اکرم امت السلام میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچائیے کیا شان ہے امت کی کہ ابراہیم علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اخرت مسلام وہ اخبر اور آپ اپنی امت کو بتائیے کہ جنت پاک کی مٹی پاک ہے اور اس کا پانی نیچا ہے عمدہ ہے وہ انہا قیام لیکن جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے ایک میدان ہے بالکل وہ ان غیر سبحان اللہ وحمد اللہ ولا الََ اللہ وَل اکبر اور جنت کی جنت کی یعنی باغات یہ جنت کا پیڑ جو اس میں لگائے جائیں غیراس وہ کیا ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولہ الہ الله اللہ اکبر پھر وہی ترتیب ہے اور یہ چار کلمات ہے اور ان کی یہ فضیلت ہے کہ جس قدر آدمی پڑے گا اس کا جنت کا باغ اتنا زیادہ عمدہ بنتا چلا جائے گا ایسا گھنا باغ اس کو ملے گا ایسا اچھا میدان سے بڑھ کر اس کو باغ کی صورت میں ملے گا جتنا اچھا بنانا بناؤ اور ان کلیمات کا اہتمام کرو امام ترمدی نے اس کو روایت کیا ہے اور سننت ترمدی میں یا جامع ترمیزی اس کو کہہ سکتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار چار پر یہ روایت موجود ہے اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ورزے کی ہے تو یہ جو کلیمات ہیں یہ اسی ترتیب سے ہم کو ملتے ہیں عام طور سے حادیث میں اسی ترتیب سے آتے ہیں لیکن یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی آگے پیچھے پڑھ لیتا ہے یاد میں ترتیب یا میں اس کلیمے کو پہلے پڑھنا اچھا لگتا لا الہ الا اللہ اللہ اس کو پہلے پڑھنا اچھا لگتا ہے اس کی مرضی ہے اس کی اس کو جس جس ترتیب سے چاہے وہ اہتمام کرے کوئی حرض نہیں ہاں فضیلت قائم نہ کرے اپنی طرف سے بلا بنیاد بے بنیاد فضیلت قائم نہ کرے کہ یہ ہی سنت ہے یا ایسا ہی کرنا چاہیے نہیں جو ثابت ہے اسی کا اہتمام کرے یا اس کو جو ترتیب سے پڑھنا پڑے لیکن خواہ مخواہ اس کو دوسرے پر افضل نہ کہے بلا بنیاد بے بنیاد تو اس حدیث سے بھی یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے یہ چار کلیمان بڑے پیارے ہیں اور اس میں کتنا وقت لگتا صبح لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ آدمی بعض اوقات بیٹھا رہتا دکان پر تصویر ہاتھ میں لیا ہوا ہے سبھان سبح ہاں دے دو اس کو مال دے دو یہ جو مزاج ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے پہلی بات تو یہ جو تصویر پڑھ رہا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں اس سے بچے جو دھاگے میں دانے ہوتے ہیں تو من کے جس کو کہتے ہیں یہ اس طرح کی تصویح کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے بڑھ اللہ کو یاد کرنے والا کون لیکن آپ سے یہ سابت نہیں ہے صحابہ سے بھی ثابت نہیں کسی بھی روایت میں اس طرح سے صحیح روایت نہیں ایسی کوئی تو اس سے بچے اور حدیث میں کیا ہے اپنی انگلیوں پر شمار کرو کہ آدمی انگلیاں بند کرتا چلا جائے تو یہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے آدمی انگلیوں پر شمار کرے قیامت کے دن یہ اس کی گواہی دیں گے بجائے اس کے آدمی دھاگوں پر اور کنکریوں پر پڑھے اس کی بجائے انگلوں پر آدمی شمار کریں اس طرح سے انگلیاں بند کرے عقد اس کو کہتے ہیں اس طرح سے پڑھنا یہ آ, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے علماء نے اسی طرح سے اس کو بتایا کہ انگلیاں بند کرتا چلا جائے تو یہ عقد ہے تو حدیث میں بھی اسی طرح سے لفظ آیا ہے جس کو عقد کہتے ہیں بند کرنا انگلیاں اس طرح سے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ یہ کلمات ان کا اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے اور آدمی پڑھے تو صرف زبانی نہیں زبان کے ساتھ ساتھ قلب کی موافقت بھی ہو اس کا شعور ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے نہ صرف اس سے نہیں کہ بڑھے گی بلکہ اس سے ایمان بھی بڑھے گا لہٰذا اس کا اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے آخری حدیث آخری حدیث بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں وقت چمار چونکہ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ ہم حدیث نمبر دس کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں ابی رضی اللہ عنہ قال علي. زیاد ولا ملجأ من اللہ إلا ابن حجر اللہ فرماتے ہیں کہ ابو مسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن قیس، ابو کنیت ہے لیکن نام ان کا کیا ہے عبداللہ ابن قیس. کہا کہ اے عبداللہ ابن قیص ال کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تم کو نہیں بتاؤں وہ کیا ہے تو آپ نے جواب دیا لا حول ولا اللہ اللہ بلّہ وہ یہ ہے لا ولاقوۃ اللہ بلّہ اس کلمے کا اہتمام کرنا بطور ذکر یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اسی طرح سے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں نس نے یہ الفاظ اور زیادہ حدیث میں ذکر کیے ہیں کیا آپ نے فرمایا یہ بھی کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں کون سے کلیمات ولا مل جمین اللہ اللہ ولا ملجا اللہ علیہ کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے کہ آدمی وہاں پر کیا کرے التجا کرے یا وہاں پناہ مانگے لس کو کہتے ہیں مل جا کہتے ہیں پناہ کی جگہ پناہ کی جگہ جہاں آدمی پرابلم آئے کچھ دشمن اس کے پیچھے لگے ہیں جا کے مجھے بچاؤ پناہ لے تو جہاں حفاظت اس کی ہو اس کو مل جا کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی پناہ کی جگہ یا تیرے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے تو یہ نس نے روایت کیا ہے لیکن اس میں تفصیل دیکھنا ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسی معنی میں روایتیں کون سی ہمارے سامنے ہیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اک فرو من قول حول ولا قوت الا اللہ کا قول کسرت سے اس کا اہتمام کرو کی ذکر کا کثرت سے اہتمام کرو فانھا کنزوم من کنوز الجنہ فانھا کنزوم من کنوز الجنہ اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس حدیث کو امام احمد ترمذی اور امام ابن سعد میں طبقات میں اس کو روایت کیا ہے اور صحیحہ میں حدیث نمبر 1528 پر اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 1214 پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا من غرس الجنہ جنت کی کیاریاں, جنت کے پودے ان کا خوب اہتمام کرو یعنی پودے لگاؤ جنت میں ف ان نہ اہا فی بن اس لیے کہ جنت کا پانی میٹھا اور اس کی مٹی بڑی عمدہ ہے ف من سیاہ اس میں خوب خوب تم پودے لگاؤ لا حول ولا قوت الا باللہ اس ورد کا احتمام کرو ان کلمات کا احتمام کرو امام الطبرانی نے القبیر میں اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجام شغیر حدیث نمبر 1213 حدیث حسن درجے کی ہے اسی طرح سے قیس ابن سعد ابن عبادہ کہتے ہیں ان اباغو دفعہو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخدمو سعاد ابن عبادہ صحابی ہیں ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ان کے والی صاحب نے صحابی نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا آپ کے پاس بھیجا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو خدمت کے لیے آپ کے پاس بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم وقد صلی چھو میں یعنی نماز پڑھ کے بس یعنی لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے فبار بیرجلی ہی آپ نے पांव سے مجھے چھوا اور قال وقال الا ادلك على باب من ابواب الجنه کہا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے دروازہ بتاؤں قلت بلا نے کہا بالکل بتائیے قال لا حول ولا قوه الا بالله आपने कहा ये जो कलिमा है ला حول ولا قوه الا بالله یہ جنت کا دروازہ ہے یعنی اس کا اہتمام کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اس حدیث کو امام احمد ترمدی اور حاکم نے روایت کیا ہے سیل جامع شعیب حدیث نمبر دو ہزار چھ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے ایک اور روایت ہے ابو حریر اللہ عنہ کہتے ہیں انسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اوقال اللہ کا فرماتے ہیں ابو حریر رضی اللہ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہیں سکھاؤں کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں یا نہ بتاؤں ایک ایسا کلمہ ایک ایسا جملہ جو من, تحت العرش من کنز الجنہ جو عرش کے نیچے سے ملا ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ملا ہے جو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ہے کیا ہے وہ؟ تقول لا حول ولا الا باللہ تو بس اتنا کہ لا حول ولا قوه الا بالله ويقول الله عز وجل جب تو ایسا کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اسلم عبدي واستسلمه میرے بندے نے میری فرما برداری اختیار کی اور اس نے مجھ سے سلامتی طلب کی اور وہ سلامت ہو گیا۔ تو اس کلمہ کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے حفاظت انسان کو ملتی ہے اور انسان اللہ تعالی کے فرما برداروں میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت بڑی بات بیان کی گئی ہے اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چودہ یہ جو کلیمہ ہے لاہ باللہ اس کا مطلب کیا ہے ہمارے تو کوئی بری بات سنے تو بولتے اس طرح سے ایسا آدمی آ گیا جو پسند لاہ کو دیکھو آ گیا یہ مصیبت آئی یا کوئی ہاں موت کا نام لے لے لا حولا کیا بول رہے ہوں تو اس طرح سے جو ہے ہمارے ہاں کوئی بری بات کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے تو کوئی آدمی اگر بات میں گئے پوت تو میں ایسا نہیں ہے یہ جو کلیما ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ لا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو ہے. کیا کہتے ہیں آپ سن لیں اس کو فرماتے ہیں لا الحول کا جو ہے لاحلہ تو کہتے الحول کا مطلب ہوتا ہے بدلنا پلٹنا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا کہتے یہ سارے تحول کو شامل ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ایک سچویشن سے دوسری سچویشن ایک حال سے دوسرے حال میں جانا ساری چیزیں آتی ہیں بیماری سے شفا گناہ گاری سے نیکی اور اسی طرح سے شر سے خیر مصیبت سے نجات سارے تحول اس میں آتے ہیں سارا ایک حال سے دوسرے حال میں جانا سب آتا ہے اس میں کہتے ہیں کہنا و تحل قدرت اور کہتے ہیں کہ قوت جو ہے قوت ہم سب جانتے ہیں کسی کام کرنے کی قوت تو کہتے قوت میں وہ یعنی قدرت ہے جو اس حال کو ممکن بناتی ہے اس تحول کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر قدرت ہو کہ گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آئے اس میں قدرت ہو کہ وہ مصیبت سے نکل کے نجات کی طرف جائے یہ جو قدرت ہے یا نیک اعمال کرے ہو اس کی قدرت انسان کو ملنا ہر تحول کے لیے ایک حالت سے دوسری حال غفلت سے ذکر کی طرف اور آرام سے عبادت کی طرف جتنے تحولات ہیں ناکامی سے کامیابی کی طرف یہ سارا تحول اور اس کی قوت اور قدرت انسان کو یہ دونوں اس میں آتا ہے چاہے حال حال اوپر کی دنیا ہو نیچے کی دنیا ہو آسمان ہو زمین ہو اس میں کوئی بھی حرکت اور کوئی بھی تبدیلی جو بھی ہوتی ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا یا کسی اچھے کام کی قدرت پانا یا کسی کام کی قدرت پانا اللہ کی توفیق اور اس کی، اس کی عطا کیے بغیر نہیں ہوتا اللہ کے بدلے بغیر حالات نہیں بدلتے اللہ کی دیے بغیر قدرت نہیں ملتی یہ مطلب اس کا ہے کہتے ہیں کہ وہ میں نناس ہی میں یوفت سیر کا خاص بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک خاص مطلب اس کا ہے کیا معاسی ہی اللہ بسمتی ہی ولا قوتی ہی اللہ بھی معاونتی ہی بعض لوگوں کا بعض علماء کا کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑ کے انسان کا نیکی کی طرف آنا گناہ چھوڑنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اس کی عصمت بچانے کے بچائے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اور نیکی کی قوت پانا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے تو تحول کو انہوں نے جوڑا معاشیت سے پلٹنے میں اور قوت کو انہوں نے جوڑا نیکی کی قوت میں ہے کہتے ہیں کہ وہ ثواب الدی علیہ الجمہور تفسیر ال کہتے ہیں کہ صحیح بات اس میں یہ ہے جس پر جمہور ہے جو پہلی بات ہم نے ذکر کی یہ خاص نہیں ہے نیکی اور گناہ کے ساتھ وہ لد ید الیہ لب کہتے ہیں کہ جو ذکر کے الفاظ ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں صرف نیکی اور گناہ کا معاملہ نہیں ہے بیماری صحت کامیابی ناکامی یہ سارے تحولات اس میں ہوتے ہیں کہتے حول صرف ماسیت سے پلٹنے کے لیے خاص نہیں ہے اور قوت صرف نیکی کا کام کرنے کی قوت نہیں ہے دنیا کے کام کرنے کی قوت کون دیتا ہے اللہ نہیں دیتا بستر سے اٹھ کے آدمی کام کاج کے لیے جائے عورتیں اٹھ کے گھر کا کام کریں تو یہ, تح... یہ قوت کہاں سے ملتی اللہ کے دینے سے آدمی کام پر جا رہا ہے واپس لوٹنے کی اس کی توفیق کون دے رہا ہے کہیں اور نہیں, یاد, آدمی کی یادداشت اس کی گھر کا آئے تو کیا کرے گا بتائیے سوچنے کی چیز ہے اگر صرف اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے ماضی کی یادداشت چھین لے کیا کرے گا آگے جو بھی کر رہا ہے پچھلا یاد نہیں رہتا. اتنا خطرہ انسان کی سوچیے آدمی پیسے دیا یاد نہیں رہا کیا لینا یاد نہیں آ رہا کیا ہوگا انسان کا اگر انسان کو پاسٹ یاد نہ رہے کتنی بڑی مصیبت ہو جائے گی اس کے لیے تو پلٹنا ممکن کب ہوتا ہے انسان کا جب آپ معلوم ہو کہ ابھی میں غلط جگہ ہوں تبھی تو, تو آدمی چھوڑ کے جائے گا اس کو یا میں ابھی ہوں یہاں پہ مجھے کہیں اور جانا ہے لوٹ کے کیسے آتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ بل اللہ یا لفظ حول میں سارے تحولات آتے ہیں میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے آخری جو ٹکڑا ان شاء اللہ اگلے دس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ہم کو ذکر کی توفیقہ فرمائے اکو الحدا سات بیس تک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر شیخر شیخ اللہ بات کر سکتے ہیں اللہ خیر بارک اللہ فی شیخ تو نکل گئے کیونکہ انمی تو آپ نے کیا ہی نہیں تھا میں بار بار کوشش کر رہا تھا کہ کچھ کہیں دوں آخر میں کیونکہ شروع میں میں نہیں حاضر ہو پایا تھا کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا تو باہر اللہ تعالیٰ شیخ محترم ذائقہ تھا فرمائے اور ہماری ہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کثرت تعداد میں اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں ماشاء اللہ شیخ بڑی قیمتی باتیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ افاط فرمائے اور ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے جزاكم الله خير والسلام عليكم وبركاته